پھر ہم نے ان کے پیچھے اسی راہ پر اپنی اور رسول بھیجے اور ان کے پیچھے اسبن مریم کو بھیجا اور اسے انجیل عطا فرمائی اور اس کے پیروں کے دل میں نرم اور رحمت رکھی اور راہب بننا تو یہ بات انہوں نے دیا میں اپن طرف سے نکال ہم نے ان پر مقرر نہ کی تھی ہاں یہ بدت انہوں نے الف للے کی رضا چاہنی کو پیدا کی پھر اسے نہ جیسا اس کے نباہنی کا حق تھا تو ان کے اعمان والوں کو ہم نے ان کا ثواب عطا کیا اور ان میں سے بات فاسق ہیں